بسرحمن الرحمن اللہ صاحب و رحمت اللہ و رحمت السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ و سب انو تمام سامین خارن گرامی برادر سب کو سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف سے نمبر چھ پبلک 305 سو چھ سو شروع سے لے گا بتا کے درست کی تعداد ہے اور تین سو پانچ اوراد فتحیہ کے درست کی تعداد ہے اوراد فتح میں ہم لوگ شرح اسمال حوصلہ میں ہیں اس میں مقدس نمبر اٹھارہ یا وہ کے لغوی معنی اور لغوی توضیحات کے حوالے سے اس سلسلے میں ایک درس آپ لوگوں کو دے دیتا ابھی یہ دوسری درس ہے اور مختلف کتابوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو دے رہا ہوں تو اب ایک پانچوں کتاب جو ہے دا فرماتے ہیں الحاب کا معنی بے بےغرض بخشش اور سخاوت کرنے والا ہاں yani ہم دنیا میں کسی کو بھی کچھ دیتے نہیں کچھ غلط سے مقصد سے کچھ نہیں تو اپنے اخرت کی بخش سے تو ہم دیتے ہیں گناہوں کی بخش کی امید سے ہم دیتے ہیں اللہ الوہاف ہے وہ سب بے غرض سے اس کو نہ دنیا میں ہم سے کوئی غلط سے نہ اخرت میں ہم سے کوئی غلط سے صرف بخشش محض ہے یعنی yani دادا دا الوحاب بےغرض بخشش اور سخاوت کرنے والا وحبلا مل لدن کا رحمتن ال کا انت وحب لنا ہاں جی وحبلا علیہمران لنا اے اللہ ہمیں اپنے پاس رحمت عطا فرما بے شک تم بڑا فیاس ہے وحبل لنا جے وحب لنا من لدن کا رحمتََََََََََََ الن كا انت الوحاب. ہمیں اپنی پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تو بڑا فیاض ہے جہاں جو فرماتے ہیں کتاب خورشہ دسمان الحسنیہ کے مالف فرماتے ہیں علامہ خطابی فرماتے ہیں آل سنت کے علماء سے جنہوں نے اسما الحسنہ پر شرح لکھی ہوئے الفجاللہ جلال وہ زاد ہے جو بغیر کسی بدلے کی امید کے بے انتہا ثقاوت کرنے والا ہے ہاں جی جو وہ ذاتیں جو بغیر کسی بدلے کے اے وضے ہاں بدلے کی بدلے کے امید کے کسی سے بے انتہا ثقافت کرنے والا بندے سے کیا رکھیں گے یعنی بندہ اللہ کو کیا دے گا لہذا وہ بخشی سے محض، فضل محض سے سان ماہ عطا مح سے کوئی غلط نہیں یہ نقطۂ خورشات آسما سونے میں دو تیرہ پہ لکھا ہے سر وماں بکمن نعمتن حامن اللہ ہاں جی تم سر نمبر چپن ہے پہلا طلبہ نمبر آٹھ تھی مت وماں بِكُم مِّن ان حمین اللّہ سرہ نہل آج نمبر چھپن تھری تم پر جو بھی نعمت ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہوتی ہے جو بھی نعمت ہاں تو ہر چیز کے عطا کرنے والے ایک جلل جلالو جلال الحل ہو خواصہوت ہو خواہیات ہوں فائل و مارحت ہو خواشات سلامتی ہو فائل دار ہو ہاں جی خوازت و شرح جو خوش انسان کو ہاں جی ضرورتیں ہیں اللہ دے دیتے ہیں سب اللہ ہی کہے ملتے ہمارے اندر ہیں سب اس ذات اقدس الوحاب جلا جلالو کا عطا کردہ جو بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے حقیقت میں اسی ذات کی طرف سے ہوتی ہے جو الحاف ہے بظاہر اگرچہ اسباب نعمت نظر آتے ہمیں ہم کسی سے فلاں دے فلاں دیا اسباب نعمت نظر آتے ہیں لیکن در اصل حقیقی نعمت دینے والا الوحاف جل جلال کی ذات ہیں جو بہانے بہانے سے اپنے بندوں پر عطا ہاں جی اپنے بندوں پر عطایہ کی بارش برساتی ہے اللہ جو ہے بہانے بہانے سے اپنے بندوں پر عطایہ کی بارش برساتی ہے رحمت حق بہانے میں جو یت فرسی و کولا ہے اللہ بندوں پر شفقت کرنے کے لیے بہانہ کرتے ہیں ایک ایک تھوڑی سی حاجی پیدا ہو گئی بے نہایت رحمتیں نازل کرتے ہیں کسی غریب پر رحم کیا بے نہاط رحمتیں یہاں پر نازل کرتے ہیں ماں باپ کی خدمت کیا ہاں اللہ بے نہات آپ پر رحمتیں نادر کرتی ہیں معاشرے میں کوئی بھی نیک کام کے بنیاد ڈالی اللہ بے نہاد آپ پر رحمت نادر کرتی ہے اللہ کے ایک معروفت کی کچھ جھلکیاں جو ہے دیکھنے کی کوشش کی اللہ بے نہات رحمتیں بھرناتا ہے اللہ کے دین کی معمولی سے خدمت کی اللہ کی رضا کے اللہ بے نہاط بے نہایت رحمتیں ادا کر بندے پر نازل کرتا ہے لہٰذا یہ بات بالکل درست ہے کہ رحمت حق بہان بے جو ہے اللہ جو ہے چھوٹے چھوٹے آپ کی نئے کاموں پہ بہن حد لطف و کرم سے ہمیں نوازتے ہیں کیونکہ وہ الحاف ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا بے بےغرض بخشش اور ثقافت کرنے والے ذات ہے تو وہ کیوں نہ دیں خالق اور محلوق کی صفات کے درمیان حرق کو بیان کرتے ہوئے علامہ خطابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہر ایسا شخص جو اپنے کسی ساتھی دوست یا رشتہ دار کو دنیاوی چیزوں میں سے کوئی چیز حاجہ دیتا ہے اسے واہب تو کہا جا سکتا ہے کسی کچھ کچھ دیتے تو لیکن اسے وہاپ نہیں کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ اس ذات کو کہتے ہیں جس کے انعامات اور عطایا قسم قسم کے ہوں گے ایک قسم کے نہیں ہوں گے قسم قسم کے ہوں گے اور اتنے زیادہ کہ ان سلسلہ ان کا سلسلہ یعنی چل چلتا رہے یعنی اتنا زیادہ ہوں کہ ان کا سلسلہ جو ہے چلتا رہے کسی لمحہ ختم نہ ہو اللہ تعالیٰ کے عطایہ جو ہے اتنے زیادہ ہے ہاں جی اور اتنا مسلسل ہے کہ ان کا سلسلہ جو ہے ختم ہی نہیں ہوتا ہے تو یہ جو ہے نمت کا اس طرح کا سلسلہ کون کر سکتا ہے ہاں جی جو نہیں کہا اس ذات کہ وہاں اس ذات کو کہتے ہیں جس کے انعامات اور عطایہ قسم قسم کے ہوں اور اتنے زیادہ ہوں کہ ان کا سلسلہ جو ہے انعامات نلزلہ چلتا رہیں کسی لمحہ ختم نہ ہو آجو. کسی لمحہ ختم نہ ہو تو یہ تو بندے سے ممکن نہیں بندہ جتنے میں احسانات کریں گے کچھ احسانات کر سکتے ہیں ایک مقدار تک کر سکتے ہیں پھر اس کے ختم ہو جائے تو اس کے اپنے احسانات کے مال دولت ختم ہو جاتی معلومات کی تو صرف اتنی ہی طاقت ہے کہ وہ کبھی کبھار کسی پر احسان کر لیں یعنی معلومات میں سے کوئی معلوم کسی بیمار کو بیماری سے شبھا نہیں دے سکتی اللہ ہی دینا ہے. اور نہیں کسی بے اولاد کو اولاد نہ کسی گمراہ کو ہدایت نہ کسی مسبت زادہ کو مثبت سے چھٹکارا دلا سکتی ہے لہذا معلومات پر الہاق کا اجلاس نہیں ہو سکتا یہ کتاب جو خوشیات اسمال ہو جنا کی سفر نمبر دو سو تیرا پلے بالکل صحیح ہے شفاء جو ہے نا ڈاکٹر وسیلہ ہے دوائیاں وسیلہ ہے ہاں جی کسی کو ہدایت کے لیے آپ اچھی بات کر سکتے ہیں باقی ہدایت دینا اور نہ دینا اللہ کی مرضی ہے ہاں جی کسی مثبت زدہ کو مثبت کے لیے آپ تھوڑا سا تعاون کر سکتے ہیں ہمیں چھٹکارا مکمل چھٹکارا اللہ ہی دلا سکتا ہے لہذا جو ہے مخلوق کو الحاب نہیں کہا جا سکتا الحاب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ رب العظہ کہ ذات الوہاب ہے جو کہ تمام ایوب و نقائص سے پاک ہے اور اسی کو ان تمام کاموں مکمل اختیار و قدرت قدرت ہے اس کی سخاوت اور رحمت تمام معلومات پر چھائی ہوتی چھائی ہوئے اس کے احسانات اور مہمانیاں بغیر رکاوٹ کے مسلسل جاری ہیں اور کسی پر بے احسان کرنا چاہیں کوئی روک نہیں سکتا کوئی منع نہیں کر سکتا ہاں اس کے احسانات اور مہربانی بغیر رکاوٹ کے مسلسل جاری ہیں اس کے احسانات اور مہربانیوں کی برکت سے ہی دنیا کا نظام چل رہا ہے ہاں جی ورنہ جو ہے دنیا کا نظام کا اس کا فائل کلوز ہو جاتا ہے جلل جلال وہ ذات ہے جو بہت زیادہ انعامات و احسانات کرنے والی ہو اور یہ احسانات اس پر کسی کا حق کی وجہ سے نہ ہو اللہ پر جو ہے اللہ جو احسانات کرتے ہیں اللہ پر کسی کے حق کی وجہ سے نہ ہو بلکہ احسان ماحذ ہو اور اللہ تعالیٰ کے احسانات و انعامات جو ہے سبھی احسان محض و فضل محض سے یہ ممکن نہیں کہ بندوں کا اللہ پر کوئی احسان ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے اس احسان کے بدلے میں اس بندے پر احسان و انعام کرتا ہو ہاں جی بندھے تو سبھی فقیر و محتاج ماہ سے ہیں محتاج ماہ سے بندے کے پاس ہے کیا چیز ہے اور اللہ تعالیٰ غنی ملک ہیں جی اور غنی ملا ذات پر اللہ غنی ملق ہے کسی چیز میں کسی کا کسی زمانے میں کسی حال میں محتاج نہیں یہ غنی ملک غنی ملق تو غنی ملا ذات پر فقیر محض کیا احسان کریں گے اللہ بے نیاز اللہ کسی چیز کے ضرورت نہیں ہے ہاں جی. بندہ فقیر ماہ بالکل خالی ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے حنطم الفقر و اللہ غنی الحمی ہاں جی پھر جو ہے بندہ جو ہے کیا کیا جو ہے فقیر ماض غنی ملّہ پر کیا احسان کریں گے بلکہ خود جو ہے ہر نو بلکہ خود ہر نو ہر نو اللہ کی طرف سے احسان کا محتاج ہے بلکہ خود انسان ہی. خود انسان ہی. خود انسان, خود انسان ہر نو ہاں جی ہر نو اللہ کی طرف سے احسان کا محتاج ہے اللہ کی طرف سے ہر نو احسان کا محتاج ہے انسان فقیر ماس ہے محتاج ماس ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بس سوچتے میرے پاس کچھ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ مکمل حال ہی ہاتھ ہے آج کے درخت قدم اس کے بعد والا زیادہ تو طلب ہے اس میں ٹائم زیادہ لے گا میرے دعا اللہ تعالیٰ میں اللہ کی صحیح معرفت اس کے اسماع الحسنہ کی معرفت کے ذریعہ سے اللہ تبار و تعالیٰ کی صحیح معرفت کیا میں فرمائے اور وہ ہمیشہ الوہا جل جلالوں کی جو ہے درگاہ میں جھکے رہنے کے اور اسی کے احسانات عطایا کو ہمیشہ امیدوار رہنے کی اور اسی کی طرف سے ہمارے گناہوں کے بخش کی مشکلات کی آسانی کی بیماریوں کی شفا کی انسان توقع رکھیں اسی کے درگاہ میں دس بدوار آئے کیونکہ وہ بے بےغرض انسانوں پر اور احسان فرمانے والا بخش عطا کرنے والا رحمتوں والی ذات ہے اللہ صلی اللہ علیہ و